جی آواز آواز ہے سب کے لیے وائس کلیئر ہے سب کے لیے جی رول نمبر تین آپ کے لیے وائس ہے کوئی ایسا تو بتایا جو صرف ان سپیک پہ ہو ہوئے خیر جیسے بھی ہو تو آپ لوگوں کو آپ کا سبق سمجھ میں آیا کل کا جی کس کس کو سبق سمجھ میں آیا کل والا اچھے سے اور رول نمبر ایک آپ نہیں سمجھ آئی ہوں کیوں کوئی منتق تو نہیں ہے کہ ایک کو یاد کیا اور اس شام کو یاد کیا رٹا لگا کر تو صبح کو بھول گیا یہ تو رٹا والی چیز ہی نہیں ہے تو سمجھنے والی چیز تھی وہ تو بھولنے والی چیز تو نہیں ہے وہ, وہ تو وہ چیزیں بھولا کرتی ہیں جو رٹے والی ہوتی ہیں کہ رٹا لگایا جائے جس کو اور ایک وقت پہ رٹا لگا لیا دوسرے وقت پہ وہ بھول جاتا ہے خیر چلی یہ جی سب کی طرف الرحیم جی حروف حروف اجارا دیتے مکس کیسے آؤ گے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں سم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں بس انہر چلیے اچھا جی چلیے جی آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لائے نفی جینس اس میں ہم نے تین چیزیں پڑھ لی تھی چوتھی چیز باقی تھی تین چیزیں کیا کہہ رہے ان اللہ چلیے جی آ جائیں آپ سبق کی طرف متوجہ ہو جائیں چھوڑ دیں بات کو جو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سے سمجھ میں آ جائے گی لا نفی جینس لائے نفی جینس طرح کا ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلی بات تو لائے نفی جینس کا اسم جو ہوگا وہ کیا ہوگا ہمیشہ یعنی ہوتا ہے اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اور جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے مضاف منصوب اور اگر اس کا اسم جو ہو صرف ایک نکرہ ہو نکرہ مفردہ کہا اس لیے دو نکرہ نہ ہو کیونکہ اگر دو نکرہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا اس کی صورت وہ آخر میں آ رہی ہے اس میں کیا صورت ہوگا ہاں اس میں اننا, ان اللہ اور کانہ کی جی بالکل کوئی بات نہیں ہے ان اللہ کانا علیم حکیمہ یہ ترکیب پوچھ رہے ہیں اس کی رول نمبر تین ان دونوں عمل کر رہے ہیں انہ جو ہے وہ اس میں سے حروف مشابہ بفعل میں سے ہے اس کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے تو انہ کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے لفظ اللہ ان اللہ اللہ منصوب ہی اسی لیے کہ یہ انہ کا اسم بن رہا ہے ٹھیک ہے آگے کانا ہے تو کانگ جی اپنے اپنے مائک چیک کیجئے جی گا ذرا شکایت والے حضرات ہم از کم دوسروں کو تو تکلیف میں نہ ڈالیں نا اپنی ایک نہ اہلی کی وجہ سے جی وائس کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے ادھر ہی ہوں میں تو سنو سنو ترکیب سنو انہ کانا علیمن حکیمہ حروف مشبہل میں سے ہے پڑھا کہ اس کا کیا ہوتا ہے منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس کے اسم لفظ اللہ ٹھیک ہے آگے کانا ہے یعنی افعال ناقصہ میں سے ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ رافی السم ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے اتنا تو پتا ہے نا آپ لوگوں کو ترکیب میں کروں گا آپ لوگ اتنا تو بتائیے کہ نہ عروف مشابہ بفیل میں سے ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے جبکہ کانا جو ہے فال ناقصہ میں سے ہے اس کا اسم کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے ان اللہ حروف مشابہ بفیل اللہ اس کا اسم ٹھیک ہے کانا جملہ خبر اس کے لیے یعنی مرفو ہو کر پھر کانا پھیلنا ناقصہ اس کے اندر ضمیر وہ اس کا اسم ہے جو کہ کیا ہے مرفوع ہے یعنی فائل ہونے کی حیثیت سے فائل بھی ہے اور ساتھ میں فائل تو اب اس میں ہم نہیں کیا کہیں گے اس کا اسم کانا کا اسم کیا ہے رافی الاسم نا تو کانا کے اندر ضمیر جو لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف کہاں کہ اللہ تعالیٰ ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر ضمیر اس کا اسم اور آگے علی ایمن حکیمہ مصوب صفت بن کر پھر کیا ہو رہے ہیں خبر بن رہے ہیں کانہ کے لیے جی؟ ترقیب سمجھ میں آئیے آپ کو رول نمبر تین خاص طور پر اور بقیہ تمام لوگ عام طور پر آ جائیے جی لائن افی جنس کا اسم کیا ہوگا مضاف ہوتا ہے عام طور پر تو وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا دوسرا ہم نے پڑھا کہ لا نفی جینس کا اسم کیا ہو نکرہ مفردہ ہو یعنی ایک ہی ہو، ایک ہی ہو ٹھیک ہے دو نہ ہو تو اس کا اسم کیا ہوگا مبنی پر فتح ہوتا ہے کہ اس پر فتح اللہ رج فد فت صورت ہم نے پڑھی ہے کہ لا کا اسم جو ہو یعنی لا نفی جنس کا اسم وہ کیا ہو دو معرفہ آ رہے ہوں ایک معرفہ بھی نہ ہو بلکہ کیا ہوں دو معرفہ ہوں تو پھر اس دو معرفوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معرفہ کے ساتھ بھی لا ہو اور دوسرے والے معرفا کے ساتھ بھی لا ہو لیکن یہاں پر اس صورت میں کیا ہوگا جائے گا. اپنے عمل سے ثابت ہو جائے گا اپنے عمل اپنا عمل چھوڑ دے گا اور اس کا جو مابعد ہے وہ کیا ہوگا لا نفی جنس کے اسم ہونے کی وجہ سے کوئی مرفو منسوب نہیں ہوگا بلکہ اس کا ماباد بحثیتی مبتدا ہونے کے مرفو ہوگا ٹھیک ہے لا کے بعد دو معرفہ آ جائیں تو وہ کیا ہوں گے دونوں کے دونوں کے ساتھ لا کا تکرار ضروری ہے اور یہ لا دونوں صورتوں میں یعنی پہلے والے معرفا کے ساتھ بھی اور دوسرے والے معرفہ کے ساتھ اپنا عمل نہیں کرے گا لہٰذا اِس لہ کا بحثیت مبتدا کے کیا ہوگا مرفور ہوگا لیکن یہ لا عمل نہیں کرے گا یہ باتیں تھیں کل کے سبق سے متعلق آج کا سبق یہ ہے کہ لا ہو کہ لا کا اسم کیا ہو لا نفی جنس کا اسم مضاف بھی نہ ہو نہ مفردہ بھی نہ ہو دو معرفہ بلکہ کیا ہوں دو نکرہ ہوں لائے نفی جنس کا اسم یہ اس کا ماں اسم نہ کہیں بلکہ لائے نفی جنس کے ماں کیا ہوں دو نکرہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا پھر اس کا اعراب کیا ہوگا اس میں ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے مشکل بلکہ کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کی صورت کیا ہے عراب کی پانچ صورتیں ہیں اس کی کیا کہا ہم نے پہلی صورت مضاف کی ہو تو منصوب ہوگا دوسری صورت کے جب لائنفی جنس کا ماں نکرہ مفردہ ہو تو مبنی برفتہ ہوگا تیسری صورت کے لا نفی جنس کا ماں دو ماف ہوں تو ہر مارفا کے ساتھ لا کا تکرار ہوگا اور لا اپنے عمل سے ثابت ہو جائے گا اور لا کا مابعد حیثیت مبتدا ہونے کے مرفو ہوگا اب آ جاتے ہیں چوتھے نمبر قسم کے لا نفی جنس قسم کی کیا ترکیب ہوگی تو نفی جنس کا مابعد دو نکرہ ہوں تو پھر کیا ہوگا ہر نگرہ کے لیے کیا کرنا ہے لا دوبارہ لانا ہے لیکن اس میں کیا ہے پانچ صورتیں ہیں پانچ صورتیں اور آپ کی کون کون سی وہ آپ کی کتنے آ جائیے ذرا آپ کی طرف موٹی سی بات سمجھ میں آ ہے اس کے ارآب کی پانچ صورتیں ہوں گی آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے شمار ماشا. کیا کہہ رہے جی رول نمبر چھ اسم مذاف ہوتا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے اس میں نگرا مفتہ پہ فتح ہوتا ہے اور ہوں معرفوں ہو اگر تو پھر دو معرف لائن ہوگی چوتھی صورت جی اور بتائیں اور بتائیں آپ لوگ اس سے یہ ہوگا کہ آپ مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی کس طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس طریقے سے پھر میں سمجھاؤں گا جی رول نمبر چھ آپ کچھ کہیں گے مزید اوہو ایک میں کام کرے گا ایک میں نہیں کرے گا چھوڑو اس بات کو جو میں نے اس کا پوچھ رہا ہوں دو نکرہ ہوں تو ہوں جی میں نے جو لائے نفی جنس کے ماں کی تو وہ میں نے میں نے وہ پوچھی ہے کہ لائے نفی جنس کے ماں کے کی جو چار صورتیں میں نے بتائی ہیں وہ بتاؤ وہ جو میں پانچ قسمیں ہیں راب کی وہ تو خود میں بتاؤں گا وہ تو میں نے بتایا وہی نہیں ہے ہاں جی اب آپ کے لکھتے لکھتے شاید ہمارا ٹائم ہی پورا ہو جائے سنو سنو سنو سنو جس کو سمجھ آئی ہے تو بہت اچھا جس کو نہیں سمجھ آئی تو بھی بہت اچھا جی اسم سب منسوب خبر مرف یہ اس کا اصل یعنی کہ وہ ہے ٹھیک ہے رول نمبر چھ بہت اچھا لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور بھی سنو دیکھو ہم نے کہا کہ لائے جینس کے ماباد کی چار صورتیں ہم کہتے ہیں کہ لائے جینس کے ماں کی چار صورتیں یہ رول نمبر چار کو کال کرے ذرا کتنی صورتیں پہلی صورت لائے نفی جینس کا مابعد مضاف ہوگا لائے نفی جینس کا مابعد مضاف ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس مذاف ہونے کی صورت میں اس کا ہوگا تو کہتے ہیں کیا کہ اعراب ہوگا منصوب نصب ہوگا پتھا ہوگا وغیرہ وغیرہ عراب حرکتی بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کہیں پر عراب حرفی بھی ہو سکتا ہے برل ہے کیا چیز دوسری صورت لائے کے مابعد کی دوسری صورت یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا مابعد مزرا مفردہ ہو یعنی ایک نخرا ہو دو نخرا بھی نہ ہو بلکہ ایک نخرا ہو ٹھیک ہے لا نفی جینس کا ماں باد نکرا مفردہ ہو پھر اس کا اراب کیا ہوگا تو کہتے ہیں مبنی پر پتہ ہوگا ہوگی تیسری صورت ہے لائن فی جنس کا مابعد دو معرفا ہو دو معرفا ایک معرفا نہیں دو معرفا ہوں ٹھیک ہے بھی نہیں ایک نقر بھی نہیں بلکہ دو معرفہ جائیں تیسری صورت لائے کے بعد یہ ہے کہ دو معرف آ جائیں اب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ لازم اور ضروری ہے کہ لا نفی کے بعد جو دو معرفہ آ رہے ہیں تو دوسرے والے معرفہ کے ساتھ بھی لا کا لانا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لا لے ایک لائے نفی جینس لے اور اس کے بعد دو مارفہ لے آئے ایسا نہیں مارفا جب آ رہے ہیں اس کے ماباد تو پھر ان کے دو لا کا لانا بھی ضروری ہے ایک لا کافی نہیں ہوگا دوسرے معرفہ کے ساتھ دوسرا لا بھی لانا ضروری ہے لیکن اس میں عراب کیا ہوگا تو کہتے ہیں اس ایسی صورت میں کہ جب لائے نفی جینس آ جائیں اور ان کا ماں کیا ہو معرفہ ہو تو پھر لا اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا جو مواد ہو ہے وہ مرفوع ہو جاتا ہے پیسے مرتدہ ہونے کے پر لائے نفی جینس اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے کس صورت میں کہ جب کیا ہو دو مارفا ہو جی یہ تیسری صورت سمجھ میں آ گئی یہ کل کا سبق تھا آج کے سبق سے متعلق کے ماں یعنی تینوں سطحوں کا میں شمار کروں گا لا نفی جینس کا ماں مضاف بھی ہو جیسے کہ پہلی صورت نکرا مفرد اور دو معرفہ معرفینہ ہو جیسے کہ تیسری صورت لہٰذا کیا ہوں چوتھی صورت کیا ہے کہ لائے جینس کے کیا ہوں دو نگر ہوں ہو, دو معرفہ بھی نہ ہو ایک نکر بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو دو نکرا ہو تو, پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں اس کے کی پانچ ہیں, کون -کونسی پانچ ہیں وہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جب میں پڑھوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سی یہاں پر کون کون سی صورتیں بن سکتی ہیں اب موٹی موٹی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ چار صورتیں کیا بنتی ہیں سب سے پہلی صورت مضاف ہو اس کا مباد ٹھیک ہے کی منسوب ہوگا کی کے مفردہ ہو. کہتے ہیں کیا ہوگی؟ تو مبنی مارفہ ہوں ہو. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا کہتے ہیں کہ عراب یہ ہوگا کہ دونوں صورتوں میں لا کیا ہوگا عمل ہو جائے گا یعنی اپنے عمل سے ثابت ہو جائے گا اپنا عمل نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے ماں ہونے کا مرفو ہوگا وہ بات لائن کیا ہوگا؟ کہ دو نہ کر دو نہ کہتے ہیں کہ لائن میں یعنی اس کے اندر سے کیا ہے پانچ شرطیں بن سکتی ہیں وہ کون کون سی تو ہم کتاب میں پڑھیں گے جی آگے سمجھ. اللہ جی افیت والا معاملہ فرما دیجیے اور ہم سب کو اچھے سے سمجھ سمجھنے کی تو عطا فرما دیجیے جی بتائے گا جی آگے چلے سکتے ہیں سام کیا کرتے ہیں آپ لوگ منتریف لگ رہا ہے کہ وہ کیا ہے یہ تو ہے اچھا جی پانچویں قسم کا بات کی چوتھی صورت وہ ہم پڑھیں گے اگر دو نکروں کا نہ ہونا ظاہر کریں تو دونوں کو پانچ طرح کہہ سکتے ہیں یعنی پانچ طرح سے کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی دو نکرہ آ جائیں ٹھیک ہے اوپر تو بتایا تھا نا کہ نہ ہونا بتایا جائے کہ لا کو دوبارہ ہر مارف کے شروع میں لائیں اور معرفوں کو رفت کے ساتھ پڑھیں اس صورت میں کیا ہوگا لا جو کیا ہو جائیں گے اپنے عمل سے سکوت کر جائیں گے اپنا عمل نہیں کریں گے اور اگر دو نقرہ ہوں یعنی لا کے ماں بعد کیا ہوں دو نقرہ ہوں تو پھر کیا ہوگا دو نقروں کا نام نقرہ... پانچ طرح سے کہہ سکتے ہیں دیکھیے گا اپنی, اپنی کتابوں میں سب سے پہلی صورت لکھی ہوئی ہے لا رج فی والا ولا عطا لا رج فی دار ولا امرا اب یہاں پر دونوں کے دونوں یعنی لا کا ماں جو ہیں پہلا بھی لا راج الفطدار اور دوسرا بھی والا امراطہ ان دونوں کا ماباد کیا ہے نکرا مفردہ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک کہہ رہا ہوں راج اللہ نکرا مفردا ہے اسی طرح امرا تھا یہ بھی کیا ہے نقر مفردا ہے ٹھیک لہذا اب کیا ہوگا یہاں پر دونوں صورت میں لا عمل کر رہا ہے اور لا کیا کر رہا ہے اپنے اسم کو کیا کر رہا ہے یعنی فتح پر مبنی ہے دونوں مبنی پر فتح ہیں دونوں عمل کر رہے ہیں لا رج الحک فل... ہو گئے پہلی صورت تو یہ ہے رات کی کہ جب دونوں کیا ہو دو نہ کیا ہوں دوسری صورت ٹھیک بحثیت مستد ہونے کے مرفوع ہے یا دوسری صورت لا مشاب بلس اک ان کا کا لکھا تیرہ تیرہ لکھا جی تو وہ بری بات کہ لا لا جو ہوگا کیا ہوگا مشابے بلیس لئیسا کے مشابے اور لئیسا کا عمل کیا ہے کہ وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے تو جب اس کے مشابہ ہو گیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا رجلن, لہذا رجلن کیا ہوگا اس کا اسم بن جائے گا اور فار امراط امراۃ جو ہے وہ کیا بن جائے گا اس کا اسم بن جائے گا اور فردارے اس پر ہے پھر چونکہ تو اس کی کیا بن جائے گی خبر بن جائے گی یہ, یہ بات کس کس کو سمجھ میں آئی ہے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے میرا خیال تو یہ تھا کہ میں ایک دن کے اندر پڑھا دوں گا اس کو کیا نام ہے حروف پہلی مثال تو سمجھ میں آ گئی پہلی مثال آسان ہے لا رجل داری والا عمراتہ تھا دونوں لا عمل کر رہے ہیں اپنے نفی جنس کے طور پر کہ ان کا کیا ہے اسم جو ہے وہ لہذا دونوں لا عمل کر رہے ہیں ٹھیک سے جو لا ان لائنس کا عمل ہے تو اس کے مطابق ہے دوسری مثال جو دوسرے نمبر پہ میرے پاس جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے لا رجلن فی رجول یاد رکھیے کہ کتابیں مختلف ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس انہیں ترکیبیں آگے پیچھے لکھی جا سکتی ہیں تو لہذا اس مثال کو تلاش کیجیے اپنی کتاب میں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ لا فی فردارے ولا امراۃ یا دونوں لا کے ماں کیا ہوں مرفو ہوں اس میں دو باتیں ہیں کون سی دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا دونوں کیا ہوں زائد ہوں دونوں لا کیا ہوں زائد ہوں اور ان کا جو ماباد ہے وہ بحثیت مبتدا ہونے کے مرف ہو لہٰذا کہیں کہ لا زائدہ ٹھیک ہے العمل زائدہ تو نہیں کہہ سکتے لا نفی تو کر رہا ہے ٹھیک ہے لا نفی لیکن ملغ ان لامل رج ال ٹھیک ہے یوں کہہ سکتے ہیں فردار ہے یعنی مسجد مبتدا ہونے کے کی یہ کیا ہو مرفو دارے والا ٹھیک ہوگی بات دوسری صورت یہ کہ یہ جو لا ہو یہ مشاب ہو لئی سکے لئی کے مشابے جیسے آپ لوگ پڑھیں گے لا مشاب بلئس ما ولا شاب بلائی ٹھیک ہے لئی سا کے مشابے بھی ہوتا ہے ایک لا لئیسا کا عمل کیا ہے ناقصہ جیسے آپ لوگوں نے پڑھیں ہیں کانا سارا ان کا عمل کیا ہے راف السم ناصب الخبر کہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا دی لہٰذا ان کے مطابق اگر لا مشاب بلیس ہو تو یہ کیا ہوگا یعنی اس صورت کے اندر یہ بھی ابہام ہے یہ واہم ہے کہ یہ لاجوہ مشابسا ہے لیسہ تو لہذا یہ کیا ہوگا لا بلیس بل اس کا اسم یعنی مرفوع اور سدارے اس کی خبر اسی طرح والا امراۃن جی اب بتائیے اب سمجھ میں آئی بات تیسری مثال پہ آ رہا جائے لا رجلا سدارے ولا امراطن لا رجولا سدار ولا امراطن مثال کہ لا فددار و لا جی کہ لا فددار اس کے اندر لا جو ہے وہ تو عمل کر رہا ہے ٹھیک یعنی اس ہے, ہے؟, ہے. ہے نا اور اسی طرح آگے کیا کہتے ہیں اس کو ولا ٹھیک ہے ہاں یہ یہ والی مثالیں بھی ساری بنتی ہیں لاہ قوت اللہ بلّہ قوت اللہ بلّہ کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی ہیں تو اس لیے ان کو پڑھیں گے کون سے زیادہ اچھے سمجھ میں آتا ہے خیر لا رج الف دار ولا امراطن کہ لا رجلاف دار یہاں پر تو لا نفی جینس ہو گیا کہ رج اس کا اسم گیا اور فدار اس کی خبر آ گئی ولا امراطََ یہاں پر کیا مفردہ مبنی والی بات. دونوں باتیں عمل کے مطابق کیا کر رہا ہے عمل کر رہا ہے یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہوگا کہ پہلے والا لا تو اپنی عمل کے مطابق عمل کر رہا ہے لیکن دوسری والا جو ہے والا امراۃ تو یہاں پر کیا ہے لا کے اندر وہی دونوں چھٹی لے لیں آپ زیادہ نہیں لیتے ورنہ تین چار اس میں احتمال بیان کرتے ہیں لیکن ہم دو یہی کرتے ہیں والا امراۃ کے لا کیا ہوگا یا تو یعنی ملغی ان العمل ہے اور اس کے بعد بہسیت متدا کے مرفوع ہے یا یہ کلام مشابه بلیس ہے اور امراۃ اس اور فداره اس کی خبر بن جائے گی لا رجلن یا یہ کلا کیا ہے مشابه بلیس اور رجلن اس کا اسم فداره خبر اور عمراتن کے اندر وہی کہ کیا کہتے ہیں اس کو نکرا مفریدہ سی صورت ہے لا رج الفارا دونوں نکرا ہیں دو نکرا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کے کیا صورت آپ کی پانچ صورتیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں لہذا شیطان کی طرح کیا مطلب جی وہ اب یہ پانچ مثال ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ جب بھی لاکھ یعنی منصوب ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو اندر اگر وہ ہے یعنی مفرد منصوب ہے یا جو بھی ہے تو وہ تو اس کے مطابق ہم سمجھ لیں گے کہ اس نے تو عمل کیا ہے جیسے کہ لا نفی کا اعراف ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے لیکن اگر اس کے خلاف ہے یعنی مرفو ہے ٹھیک ہے نا یا اسی طرح کوئی دوسری صورت ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو دو احتمالوں پر لے کے جائیں گے کہ لا کیا ہے م... عمل نہیں کر رہا یا لاج مشابه ہی سا ہے کہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے جی تو یہ پانچ صورتیں اب سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کوئی مشکل تو نہیں ہوگی اللہ اکبر کوئی تو بتائے مجھے پتہ چلے کہ کسی کو تو سمجھ میں آ رہی ہے رول نمبر چھ کہاں ہے رول نمبر چھ رول نمبر چھ بتا دیتا جی پہلی صورت یہ بتائی تھی کہ لا کا کام کیا ہو یعنی چوتھی اور پانچویں صورت یہ جو رول نمبر تین کون سی چوتھی اور پانچویں صورت بتا رہے ہیں اعراب کی یا ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو پانچ صورتیں ان میں سے چار اور پانچ دوبارہ بتا دوں لا رج اللہ دارے والا امراتن لا رج الحتارے ولا امراۃ تو لا راج پہلی صورت جو ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے جی جی پہلا جو لا ہے وہ تو اپنے عمل کے مطابق عمل کر رہا ہے جو اس کا ماں باپ جو ہے وہ کیا ہے نکرہ مفردہ ہے ٹھیک ہے اور وہ عمل کر رہا ہے لیکن ولا امراۃ کے اندر کیا کریں گے ہم دو احتمال بیان کریں گے دو احتمال بیان کریں گے ولا امراۃ میں کہ امراۃ کیا ہے لا جو ہے اس کے اندر یا تو ملغان العمل ہے اور امراۃ بحثیت مبتدا کے مرفو ہے اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ لا مشاب بل ہے اور آخری سورت کے لا رجول اندارے والا ان کے پہلا لا جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر یہ والے دو احتمال ہوں گے اور آخری کے اندر نہیں ٹھیک ہے جی آگے بات سمجھ آگے چلیں جی حرو ف ندا کیا چیز حروفی ندا جو منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں اب ہم ہاں مختلف ہیں تو مختلف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہوں گی یہی پانچ صورتیں اس کے علاوہ نہیں ہوں گی مختلف کا مطلب یہی ہوگا کہ میرے پاس اگر پہلے لکھی گئی ہے تو آپ کے پاس دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ لکھی ہوگی لیکن ہوں گی یہی پانچ صورتیں اس کے علاوہ نہیں ہے اللہ وکبر حروف ندا جی تو چونکہ حروف عاملہ بیان کر رہے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں کس کے اندر اسما کے اندر تو ان میں سے حروف ندا بھی ہیں ٹھیک ہے یا ایا حیا حمزہ یا ایا حیا آئی حمزہ پانچ حروف ندا جو منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں جو منادا مضاف کو نصب کرتے ہیں یعنی منادا ہوگا لیکن تب کے جب وہ کیا ہو مذاف دیتے ہیں وروفِ ندع ورنہ مفرد معرفہ مبنی عالی ہوتا ہے مفرد مضاف تو تب کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یعنی وروفِ ندع جتنے بھی جو پانچ آ رہے ہیں ان, ان کا معباد اگر مضاف ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا ہمیشہ سے منصوب ہوگا ایک مثال دے دوں گا جسی یا عبداللہ جی اس دن کو کہہ رہا تھا کہ اللہ یا کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندو تو از اگر کہتے ہی ہو لکھتے ہی ہو ٹھیک سے تو لکھو کم از کم تو یار رسول نہیں یہ غلط ہے یہ کیونکہ یا حروف ندام میں سے ہے اور اس کا مباد اگر مضاف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یارسول ٹھیک ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں اس بات سے قطع نظر لکھنے میں کیا غلطی ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ نہیں آئے گا بلکہ یا رسول اللہ آئے گا کیونکہ یا عروف ندام سے ہے اور اس کا ماں اگر مذاف منصوب ہوتا وہ کیا ہوتا ہے کیا ہو مضاف ہو اس کا ماں تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لہذا رسول ہوگا رسول اللہ نہیں ہوگا خیر منادا یعنی حروف ندا ہوتے ہیں اپنے منادا جو مضاف ہو رہا ہو کیا ہے منصوب ہے کس وجہ سے اگر ہو نہیں آ رہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہوگی لیکن سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں جی تو اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ منادا قریب کے لیے آتے ہیں اور کچھ منادا لیے آتے ہیں یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ بولے جاتے ہیں چیز قریب کے لیے اور کون کون تو پانچ تو رو, رو دا, ان میں سے آئی اور حمزہ نزدیک کے واسطے آئی یا ایا آئی ای. چوتھے نمبر پہ جو پانچ نمبر پہ جو حمزہ لکھا ہوا ہے کہ اور, اور حمزہ یہ دونوں کیا آتے, آتے ہیں مرادہ قریب کے لیے آتے ہیں نزدیک کے واسطے اور ایا اور حیا یہ جو دو ہیں یہ بعید کے لیے آتے ہیں آگے بات سمجھ میں پانچویں نمبر پہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عروف عاملہ جو ہیں اسم کے اندر جو عمل کرتے ہیں ان کی سات قسمیں ہے میں سے پانچویں قسم جو ہم نے پڑھی ہے آج وہ ہے عروف ندا کی اور ان کا عمل کیا ہے کہ اپنے منسوب کرتے ہیں اور وہ کل پانچ حروف ہیں ان میں سے دو قریب کے لیے آتے ہیں ای اور حمزہ اور دو بعید کے لیے آتے ہیں یہ اور اوریا اور ایک جو ہے وہ ہے اور بعید کے لیے بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے یعنی کے و بانا ما و اب یہ جو ہے یہ بمانا کس کے ہے اچھا جی نمبر سات ساتویں اور آخری قسم و عاملہ جو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں وہ اللہ حرف استثناء ہے ٹھیک ہے حرف استثناء کیا کرتا ہے اپنے مواد کو منسوب کرتا ہے مستثنا کی پڑھ کے آ چکے تفصیل کے ساتھ اللہ حرف استثناء جیسے جا البی لکڑی کہتے ہیں الخشبہ ٹھیک ہے پانی اور لکڑی کیا ہو گئے برابر ہو گئے نمبر سات، قسم جو ہے حروف اللہ حرف استثناء کی ہے اس کا عمل کیا ہے کہ یہ اپنے یعنی مستثنا کو کیا کرتا ہے منسوب کرتا ہے یا القوم اللہ زیدن. یہ تھی ساتویں قسم تو حروف عاملہ جو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں ان کی کل سات قسمیں تھی سات قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے حروف پھر تو کہا تھا حروف عاملہ. جو اسم کے اندر عمل کریں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ حروف کے جو صورت کے اندر عمل کریں وہ انشاءاللہ, پھر پڑھیں گے. اور سے گا, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی آپ تھوڑا سا صرف بالکل یکسو ہو کر آپ بیٹھیں گے تو مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی بشرطیں آپ کا ذہن نہ ہو آپ لوگ امید میں یا رب رب العالمین اس مثال کے اندر ایسا ہی ہوگا ربا مذاف ہو رہا ہے مضاف ہو یعنی منادا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا ہمیشہ سے منسوب ہوگا یا رب العالمین اگر آپ ایسا کہیں گے تو بالکل آپ ایسے ہی کہیں گے اگر آپ اس طرح کے جملہ استعمال کریں گے تو ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اسی طرح ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم و عمل جان مال عمر من اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے عامر ہوں و آخر و الحمدللہ رب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ